وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہوں کیا ہوا ہے دیکھیں اس کو دبائیں آج. ابھی بند بس یہ جب اشعار پڑھوں گا تو اس کو دبا دیجیے گا پہنے دو یار ہے اس کو ہٹاؤ سرف کرو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 ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں آپ چار ہمیں یہ کرم آپ کا آپ چار ہمیں یہ کرم قابل نہیں ورنہ ہم چاہوں نے کیسوں صحب اہل دل جس نے تین نوبتے اہل دل جس نے تا قرب ملتا نہ ہو جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کے من آپ کا ملتا دانا اللہ تعالیٰ کے غم کی دولت اتنی بڑی دولت ہے لیکن ہم اتنے کم فہم اور اتنے جو ہے اس سے بے خبر اور غافل لیتے ہیں کہ دنیا کے جھگڑوں سے فرصتی نہیں ہے انسان کو دنیا کے جھگڑوں میں کہتا ہے پہلے یہ چیز اس کام سے ہم فارغ ہو جائیں اس جھگڑے سے فارغ ہو جائیں ذرا فلاں پریشانی ہے وہ دور ہو جائے پھر ذرا پھر ہم اللہ کو سکون سے یاد کریں گے اللہ تعالیٰ تو فرما رہے اللہ بکر اللہ تتمین بولو کہ ہماری ہی یاد میں چین اور سکون ہے تو کہاں جاؤ گے ہمیں چھوڑ کر تم جہاں جاؤ گے پریشان رہو گے ہمارا دروازہ ہمارا ہمارے در پہ چپکے رہو اور ہماری محبت کا غم ہماری الفت کا غم تمام غموں کو بالکل رضا رضا کر دے گا اللہ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غم دو جہاں سے فراغت ملے ہاں تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی محبت کا غم کوئی معمولی غم ہے اللہ کی محبت کا غم وہ غم ہے کہ جس جس کی لذت کو جس کے سکون کو جس کے چین کو جس کی خوشی کو خلاطین عالم اگر ذرہ برابر بھی چکھ لے تو اپنی اپنی سلطنتوں کو چھوڑ کر تلواریں لے کر دوڑ پڑے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے جو اولیاء اللہ کے قلوب کو اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں یہ غم کوئی مصیبت کا غم ہے پریشانی کا غم ہے یہ غم تو وہ غم ہے جس کو سلاطین عالم دوڑ کر لینا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ نصیب نہیں ہے ان تو ان کو نصیب ہوتا ہے جو اولیاء اللہ سے تعلق رکھ کے ان سے اصلاح کراتے ہیں قلب کی اصلاح کراتے ہیں اور اس سکے دل سے اصلاح کراتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہمارے ظاہر اور باطن میں جو خرابیاں ہیں جب تک یہ دور نہیں ہوگی اللہ کی محبت کے ہم قابل نہیں ہیں جب تک ہم دل شکستہ نہ ہوں گے کیونکہ اللہ نے اپنے رہنے کے لیے مومن کے شکستہ دل کو پسند فرمایا ہے اللہ کی مرضی ہے بھائی جس طرح انسانوں کی بھی مرضی ہوتی ہے لیکن ایک مخلوق کے مرضی ایک کی مرضی ہے ایک خالق کی مرضی ہے بس اللہ کو یہی پسند ہے فرماتے ہیں کہ ہم مومن کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتے ہیں ہمیں یہی جگہ پسند ہے مولانا تقیس تقیثمانی صاحب کو بھی شیر عزت کا بھی پڑھا کرتے تھے درد دل دے کے اس نے مجھ سے یہ ارشاد کیا درد دل دے کے مجھ سے اس نے یہ ارشاد کیا ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا ہماری مرضی ہے ہمیں پسند ہی یہی جگہ ہے کہ جو ہمارا بندہ ہماری خاطر سے اپنے قلب کو توڑتا ہے ہمارے قوانین کے احترام میں اپنے قلب کو شکستہ کرتا ہے ہم کو ناراض نہیں کرتا اور اپنے آپ زخم کھا لیتا ہے مخلوق جو زخم دیتی رہتی ہے وہ زخم کھاتا ہے کبھی تانوں کے زخم کبھی ملامت کا زخم کبھی مال میں, مال میں بھی نقصان ہو گیا کبھی کچھ اور بات ہو گئی تو یہ سب زخم کھاتا ہے ہماری خاطر اور, ہمارا اور اپنا دل توڑتا ہے ہماری خاطر سے تو ہم اس کی یہ مہمانداری کریں گے کہ ہم اس کے دل میں رہیں گے ٹوٹے ہوئے دل میں رہیں گے اللہ کا غم کوئی معمولی غم ہے اور یہ دھوکہ شیطان دیتا رہتا ہے اور حریف کو دیتا ہے کہ ذرا سکون ہو جائے پھر اللہ کو یاد کریں سکون ملے گا کیسے سکون تو ملے گا اللہ کو یاد کرنے سے اور یاد صرف ذکر تھوڑی کے زبان سے ذکر رٹے جانا بلکہ اپنے قلب کی بھی اصلاح اپنے ظاہر کی بھی اصلاح اپنے باطن کی بھی اصلاح اور ہر وقت یہ فکر اور جستجو رکھنا کہ کہیں ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے یہ سب اللہ کی یاد ہے تو جو اللہ کی یاد میں ڈوب جائے گا وہ سکون اور چین اس کو اس کے لونڈی بن جائے گا سکون اور چین اس کا غلام بن جائے گا سکون چین کیا چیز ہے ساری نعمتیں اس کی غلام بن جائیں گے یہ آگے ہوگا تو نعمتیں ہاتھ جوڑ کے پیچھے دوڑیں گی کہ ہم کو استعمال کرو کیا چیز ہے دنیا اللہ کی محبت کا غم اٹھاؤ تب تو انسان کا کمال ہے دنیا کا غم اٹھانا تو بےحدہ ہے حضرت نے فرمایا کہ غم دنیا محور غم دنیا کہخور کے بےحد دنیا کا غم کھانا بےحدا غم ہے بےودا دنیا کا غم خالی مال و دولت کا غم نہیں ہے جو بھی ہماری فکریں دنیا داری کی ہیں کسی قسم کی بھی وہ سب کی سب اس میں شامل ہیں جو اللہ سے غفلت اور دور کرنے والی ہے غم دنیا مخر غم بےحود ات یہ بےحودہ غم ہے دنیا کا غم کھانا غم دین خور یہ غم غم دین از اصل غم تو دین کا غم ہے دین کا غم کھاؤ یعنی اللہ کا غم کھاؤ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہو جائے میری نگاہ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے ہر وقت اس کی فکر رکھو اور میرے قلب کے اندر کوئی گندا خیال نہ آئے میرے قلب کے اندر کسی سے حسد نہ ہو میرے قلب کے اندر کسی سے بوجھ نہ ہو میرے قلب کے اندر تکبر نہ ہو میرے قلب کے اندر عجب نہ ہو میرے قلب کے اندر ریا نہ ہو میرے قلب کے اندر بیجا غصہ نہ ہو ان سب چیزوں کا یہ وہ فکر اور جستجو رکھنا یہ اللہ کی یاد اور یہ ہے اللہ کا غم کھانا اس کے لیے محنت ہوتی ہے باقاعدہ ہر کام کے لیے دنیا کے ہر کام کے لیے مشقت ہوتی ہے جو مشقت اٹھاتا ہے اللہ کے لیے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں جب اللہ ان کا ہو گیا تو ساری کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے جس کا اللہ ہو گیا ساری کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے ایک گز سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے وہ فرمایا کہ اس کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی سے سارے کائنات کا نظام قائم ہے او ہو کہا یہ تو آپ نے کفر کر دیا شرک کر دیا اللہ کے سوا کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے کائنات کا نظام تو اللہ چلاتے کہا کہ بات تو سنو کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا جو ان کی مرضی ہے وہی میری بھی مرضی ہے لہذا جو میری مرضی ہے وہ ان کی مرضی ہے لہذا کائنات کا نظام میری مرضی سے چل رہا ہے تو میرا حال کیا پوچھتے ہو یہ سبق ہے یہ مراد نہیں ہے کہ نوز باللہ وہ خدا ہو گئے بلکہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا یہ ہے سنا تو کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے جب وہ اللہ کا غلام ہو گیا بس وہ کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے یہ دھوکہ اکثر لوگوں کو رہتا ہے کہ ابھی پریشانی کا عالم ہے ذرا یہ دور ہو جائے پھر ہم اللہ کو یاد کریں ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا بلکہ جب اللہ کو یاد کرنا شروع کرو گے تب پریشانیاں دور ہوں گی تب سکون ہوگا تب چین ہوگا تب جمی پل نصیب ہوگی لہذا جس حال میں بھی ہو اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کو یاد کرنا فوراً شروع کر دو اور بس پھر पलट پلٹ پلٹ کے چند دن کے اندر فیتا نہ لگاؤ ناپنے کا فیتا ہوتا ہے ٹیپ انچ جس کو کہتے ہیں فیتا نہ لگاؤ کہ ہمیں ابھی کتنی ترقی ہو گئی یہ مت دیکھو فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روزانہ اس کو فیتا نہیں لگاتے کہ آپ کتنا بڑا ہوگیا اب کتنا چھ آٹھ مہینے سال کے بعد کہتے ہو, ہو ماشاء اللہ بھائی اس کا قدا نکل گیا تو ایسا نہ کرو بلکہ کام کیے جاؤ بس ہے काम کام کرنا ہمارا کام ہے بس ہمارا کام کام کرنا ہے کئے جاؤ بس بہرحال یہ اللہ کا درد و غم اللہ کی محبت کا غم معمولی غم نہیں ہے اس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے لیکن جس کو یہ حاصل ہو جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ حاصل کرنے کی چیز یہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں دو جہاں کا مزا اس کو حاصل نہیں دو جہاں اس کو حاصل ہار دل جو دل تیرے غم کا ہار دل نہیں آہ جو اللہ نہیں ہوگا اور جو غیر نہیں ہوگا تو اللہ ہی اللہ ہوگا جو غیر نہیں ہوگا تو اللہ ہی اللہ ہوگا ہاں غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل تیری علفت کے غم کا وہ نہیں تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آ جل ترے بم کہا کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لے آپ کا میں بس اور کسی کا نہیں کا میں بس اور کسی کا نہیں का को ہے ہمیں یہ کرم کو پانے کے کے جس طرح دنیا میں ہر کام کے لیے مشقت درکار ہے تاکہ پانی بھی پینا ہو تو کچھ تو مشقت کرنی پڑتی ہے اللہ کا سودا تو بہت مہنگا ہے بھائی یہ ڈھیلے ڈھالے انداز سے اللہ کو نہیں پایا جا سکتا راستہ تو اللہ کے جذب سے طے ہوتا ہے ہماری جو ساڑی ہے ہماری کوشش ہے وہ محض ایک بہانے کی طرح ہے اور یہ بہانے اللہ کو پسند ہے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کھلے کل انسان و ضعیفہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے ضعیف تو اللہ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تق اللہ مستطاط ہوں جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو اتنی پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تعالی جانتے ہیں کہ اور تقوی انتہائی آسان ہے تقوی نام ہے کام نہ کرنے کا تو نہ کرنے میں کیا مشقت ہے بھائی نہ کرنے میں کیا مشقت ہے اس لیے دیکھو کہ اللہ تعالی کتنے رحیم قریب مالک है کہ उन्होंने نے اپنی دوستی کو انتہائی آسان بلکہ آسان بھی کیا کچھ نہ کرنے پر اپنی دوستی دیتی کچھ نہیں کرنے پر بتائیے ورنہ ایک قوی آدمی ہے وہ اللہ کو زیادہ پا لیتا زیادہ ترقی کر لیتا اور ایک کمزور آدمی ہے وہ بےچارہ حسرت سے روتا رہتا جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت کے اشار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر مختصر سا بنایا ہے خانہ کعبہ کتنا مختصر ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات ہے کائنات کے کروڑوں ستارے سورج چاند بڑے بڑے اجزام اللہ اللہ پیدا کیا اور پھر ان کو اس،, اس کائنات کے اندر قائم بھی رکھا اپنی اپنی جگہ پر وہ ہیں اور اپنے اپنے دائروں میں تیر بھی رہے ہیں جن کو تیرنا ہے وہ تیر رہے ہیں اور ایک ذرہ برابر وہ اپنے مدار سے ہٹتے نہیں ہیں اتنا بڑا نظام قائم کرنے والا تو چاہتے تو حضرت نے فرمایا کہ جدہ سے لے کے مکہ تک بھی گھر بن جاتا اور بڑا بھی بن جاتا اب فرما دیتے کہ جو اس کے زیادہ چکر لگائے گا وہ زیادہ ہمارا قریب ہوگا تو یہ بھی نہیں گھر بھی چھوٹا بنایا اور چکر بھی مقرر کر دیا سات سے زیادہ چکر نہیں قوی آدمی ہو پہلوان ہو ضعیف ہو سات سے زیادہ نہیں بتائی کیا آلم ہے محبت کا صرف وہ دل دیکھتے ہیں نہ تیرا دل نہ تیری جاں چاہیے ان کو تجھ سے ہونے ارما چاہیے ہے نا کتنی آسان اللہ نے اپنی دوستی رکھی تقوا کہ کام نہ کرو اور مزدوری لے لو تو کون کہہ سکتا ہے کون کہے کہ کسی کو حجت ہوگی وہاں کہنے کی کہ اللہ ہم نظر نہیں جکا سکتے تھے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب نامرم آئے اللہ پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ یہ اپنا ہم نے تمہیں آگ کا پردہ بھی دیا تھا یہ جو لے تھے سر جو جھکالے تھے نظر اٹھاتے ہی نہیں تو کیا یہ کام نہیں کر سکتے تھے تو آ کون ہوگا کیا حجت ہوگی ایسے ہی زبان کو اللہ نے اختیار میں رکھا ہے اب یہ کون سا مشکل کام ہے نہ بولنا اور ایک بولنا ہے بولنا مشکل ہے کہ نہ بولنا مشکل ہے نہ بولنا آسان ہے اور بولنا مشکل ہے اور پھر اس کے کتے مفاسد ہیں ادھر بولے ادھر کوئی مصیبت کھڑے ہو گئی بے احتیاطی سے بولنے سے لہذا خاموش رہے شیخ صادق فرماتے ہیں کہ طویل عرصہ خاموشی بہتر ہے اس سے کہ آپ غیر مفید بات کریں بات جب کرو تو مفید بات کرو وہ بات فضول ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ تو سوچ سمجھ کر بولو کہ یہ سب تقوی میں ساری چیزیں ہیں ایسے ہی دل کے گناہ ہے کہ کسی سے حسد نہ کرنا حسد بڑی بری بلا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سو کی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے نیکیاں ضائع کرنا کسی کے خلاف حسد کرنا حسد کی علامت یہ ہے کہ دل میں ہر یہ حربت یہ جستجو رہے کہ سامنے والے کی خاص جو, جو نعمت ہے اس میں زوال جائے نعمت اس سے جاتی رہے اور یہ نعمت مجھ کو مل جائے یہ حسد کی علامت ہیں حسد کو پالنا اور جو دل کو ہلکا رکھے دل میں کسی خیال جو حسد حضرت کی جس کو بیماری ہوتی ہے ہر وقت غم میں گلتا رہتا ہے ہر وقت غم میں گلتا رہتا ہے فکر مند پریشان اور مصیبت زدہ معلوم ہوتا ہے چہرے سے بھی اس کی مصیبت زدگی معلوم ہوتی ہے کہ کسی مصیبت میں پھنسا ہو تو لہٰذا دل کو اور حسد سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے حسد معلوم ہو اس کے لیے خوب دعا کیا کرے کتنی پیاری بات ہے اس کیسے آسان اور سہل نسخہ ہے اس کی نعمت میں اضافے کے لیے دعا کرے اس کی ترقی کے لیے دعا کرے دینی ترقی کے لیے مال میں برکت کے لیے خوب دعا کرے اور اس سے سلام دعا رکھے اور اس سے دعا کے لیے درخواست کرنے لگے تو حضرت نے فرمایا کہ تھوڑے ہی دن میں اس کا دل پھول کی طرح ہلکا ہو جائے گا ایسے ہی کسی سے بغیر دینی بغیر شرح ازر کے دشمنی رکھنا بغض رکھنا یہ بھی یہ بھی ناجائز ہے یہ سب دل کے گناہ ہے اور ایسے ہی تکبر اتنا خطرناک مرض ہے کہ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے کتنی خطرناک بات ہے لیکن ہم لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے اندر اگر تکبر ہے یا عجوب ہے عجوب کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنے اور تکبر دو چیزوں سے مل کر بنا ہے غم توناس بطر الحق و غم کہ حق کا انکار کرنا کہ اگر حق بات بتلائی جائے اس میں تعویلیں کرنا اور اس پہ اس کا انکار کرنا نہ ماننا نہ عمل کرنا اور ساتھ میں غمت الناس لوگوں کو حقیر جاننا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا لوگوں کو حقیر جاننا کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ لیا دل میں حقارت آ کہ ہم اس سے اچھے ہیں یہ گناہ کر رہا ہے بس تباہی ہے تو یہ سب دل کے گناہ ہیں ان سے حفاظت رکھنا اور ان کی ان کی اس اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہنا یہ ایک باقاعدہ مشقت ہے اس طرح دنیا کے کاموں کے لیے انسان کو دنیا کی پڑھائی کرنی ہوتی ہے کچھ کام کرنا تو دنیا کی کس قدر محنت کرتا ہے پڑھائی کرتا ہے استادوں سے پوچھتا ہے پھر وہ اور بھی اس کو طریقے بتاتے ہیں کہ تم دوسری کتابیں بھی پڑھو وہ بھی کرتا ہے تو اور صبح سے شام تک جاگتا بھی ہے محنت بھی کرتا ہے اسی طرح یہ اللہ کو پانے کے لیے بھائی اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اللہ اللہ علیہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے اگرچہ بہت آسان ہے لیکن سودا بہت قیمتی ہے کچھ دو گے اتنا ہی مال مل جائے گا جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی تجھے اللہ کو پانے کے لیے مشقت کرو کیونکہ یہ یہی زندگی ہے بس اس کے بعد رجسٹر بند ہو جائے گا بس جس نے محنت کی ہوگی جتنی محنت کی ہوگی اس کا ثمرہ وہ پالے گا اور جس نے اس دنیا کو غفلت سے گزارا اور اس کے لیے مشقت نہیں کی اور اس کے لیے اپنے اصلاحی طریقۂ کار کو نہیں اپنایا پھر وہ خدا نخواستہ محروم جائے گا اللہ تعالیٰ اس محرومی سے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو اس زندگی کے ہر لمحے کی قدر قیمت کی توفیق مصیف کرنا ہماری قیمت یہی ہے بس لمحہ اللہ کی یاد ہماری قیمت ہے انسان کی قیمت یہی ہے اور جہاں اللہ سے گافل ہوا بے قیمت ہو گیا اٹھا کر سر تمہارے آستان سے زمین پر گر پڑا میں آسماں سے ہاں انسان کی قیمت اس کے اشرف ہونے کی علامت اور اشرف ہونے کا اعجاز جبھی ہے جب وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو اور ادھر اللہ سے قافل ہوا یا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوا اس کی قیمت گھٹ گئی اور گٹتے گھٹتے جو اتنی بھی گھٹ گئی کہ زمین کی بستیوں میں پاتال میں جا گیا یہ ہے اٹھا کر سر تمہارے آس پاس زمین پر گر پڑا میں آسمان پاس تو بس زندگی کی ہر لمحے کی ایک قیمت ہے وہ اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرنے کی کوشش کرو محنت کرو اور اس کا جو طریقہ کار بزرگوں نے بتایا ہے اس پر عمل کرو تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے کے بعد اس میں مزہ بھی آنے لگتا ہے بظاہر ہی مضمون خشک لگتا ہے اپنی اصلاح کرانے کا مضمون ظاہر میں بہت خشک لگتا ہے لیکن تھوڑی سی محنت کے بعد دل کو وہ لذت حاصل ہونے شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ نہ اللہ تعالیٰ کی توفیر من الخاسرین لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الصالمين اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا اله الا انت المنان وديع السماوات والعوز للجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا لا اله الا انت يا لا اله الا انت يا لا اله الا انت سبحانك انني كنت من الظالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدي انك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرتا اعين واجعلنا للمتقين اماما واصلح لي في ذريتي انني تواب اليك وابني المسلمين اللهم ان اصْلُحْ لَنا سُلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَأُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَآتِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُفْتِرْ عَلَيْنَا وَارْزُقْنَا وَارْزُقْنَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا عَيْنَيْنِ تسقيان القلب بذروف الدمع من خشتك قبل أن تكون الدموع دماغ ونظراص جمرا اللهم اغفل خطايا بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوء الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشيق بالمضرب اللهم آت نفسنا آت أنفسنا تقواها وسكها انتہیر من زکاها انت و علیہ و فاطر السماوات بالعوض انت و لی میں دنیا و آخرہ توفنای مسلمقا و انحقن بالصالحین فاطر السماوات بالاوض انت و لی میں دنیا والآخرہ توفنای مسلمقا و انحقن فاطر سماوات بالاوض فنی مسلم اللہ رضا قبل جن اللہ کا رضا قبل جن اللہ نسل کا رضا قبل جنوبی کم صفتی کا بننا کم انصفتی کا بننا دبی من انصفتی کا بننا اللہم اینا من خیر ما من, من, من ولا ولا ما جملہ پریشانیوں کو مسائل کو حل فرما دے اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما دے اللہ ہم سب کو اپنا پیارا مقبول اور محبوب بنا لیجیے اللہ اپنا پیارا مقبول اور محبوب بنا لیجیے اللہ اپنا جذب کرم خاص سے اللہ ہم سب کو ولا صدیقیت کی خط انتہا آفتما لیجیے اللہ ہمارے گھر والوں کو ولایت صدیقیت کی خط امتحاط آفتما لیجیے اللہ ہمارے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اے اللہ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے اے اللہ سب کے سب کو اللہ جذب فرما لیجیے اللہ تمام مسلمین و مسلمات کو جز فرما لے اللہ اپنا جذب خاص نصیب فرما دے بلا صدیقیت کی خط انتہا مجھ کو میرے گھر والوں کو تمام دوستوں ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمین و مسلمات کو عطا فرما دے اللہ کافروں کو بھی جذب فرما کر ایمان کی دولت سے سر فراز فرما دے اللہ اپنا پیارا مقبول اور محبوب بنا لیجئے اللہ حضرت نے فرمایا کہ جس کو ایک مرتبہ وہ اپنا بنا لیتے ہیں جس سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں پھر کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتے اس کو ایک مرتبہ اپنا مقبول بنا لیتے ہیں پھر کبھی مردود نہیں کرتے اللہ اللہ اپنے جذب خاص سے اپنی رحمت خاصہ سے اللہ اپنی مشیت خاصہ اور اپنے کرم خاص سے اپنے فضل خاص سے اللہ ہم سب کو اپنا مقبول بنا لیجیے اللہ ہم سب کو اپنا مقبول بنا ہے اللہ ہم سب کو اپنا مقبول پیارا اور محبوب بنا لیے اللہ ہمارے موشدین کو جزائے جزیر عطا فرمائیے اللہ فساطن متسن متضاعدن متبار کن قرب بے انتہا عطا فرمائیے قیامت تک عطا فرماتے رہی اللہ میرے موشدین کے خاندان والوں کو رحمتوں کی برکتوں کی بارش فرمائیے اللہ کرامتوں کی بارش فرمائی اللہ ان کے ایمان میں ترقی نصیب فرمائی اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اولیا سے یقین کی خط انتہا عطا فرمائی اے اللہ ان کے ایمان میں ترقی عطا فرما اللہ اُن کی عزت آغروں کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے مال و اولاد میں برکت عطا فرما اے اللہ خوب برکت عطا فرما اے اللہ میرے مشہد کو صحت کام الدل مستن دائیں ماتا مطا فرما ان کے قوت سے مقدل فرما عمر مبارک میں برکت عطا فرما اللہ ان کے قلب مبارک میں ہماری محبت کوٹ کوٹ کر بھر دیجیے اللہ ہمارے قلوب میں اپنے مشاہد کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیجیے اللہ اپنی محبت کے عظیم و شان فضانے سے ہم سب کو نواز دیجیے ہم سب کو سرفراز کرما دیجیے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے اور ہماری آخرت بھی بنا دیجیے مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے دنیا تیری گلی میں وقبہ تیری گلی میں اللہ دونوں جہان عطا فرما دیجیے ہم اس کے بدلے میں اللہ آپ کو کچھ پیش نہیں کر سکتے ہم تو خطا کار ہی ہیں بال بال خطا میں جکڑا ہوا ہم تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے اے اللہ آپ بے نیاز بھی ہیں آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں ساری خلقات کے محتاج ہیں اے اللہ فیصلہ فرما دیجئے اللہ دونوں جہان ہمیں عطا فرما دیجیے اللہ دونوں جہان ہمیں فرما دیجیے اللہ مسجد نا بالتن خسن با کرم نا بال تو آفر نا بالا تو فرعنا خلقه محمد وصحب اِسماعی سام برمتی گزار